سال بھر کی بیماریوں کا علاج حضرت معقل بن یسار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا منگل کے دن سترویں تاریخ کو حجامہ کرانا سال بھر کی بیماریوں کا علاج ہے